بس اللہ صحمد علیہ متم حضرت سیکن معاشر میں مجھے تمام قرآن اور بھاگ تمام سالمین کو مسلم ایک بار پھر سلام آت کرتے ہیں فق اللہ حمتِ سلسلہ درس نام باب و درس نمبر انچاس ہاں جی اور صفحہ نمبر سکسٹی سے شروع چاہتا ہے اور آخری پیراگراف ہے تو اس میں بھی جماعت کے حوالے سے احکامات بیان فرما رہے ہیں حضرت شاہ سے محمد نواش تو پرسوں جو امام کے خصوصیات اچھے تھے اور ان کو بیان کیا فرمایا تھا ابھی آگے فرماتی ہیں ولو وجد الماموم ابھی فرض ہے کہ امام ایک امام کی سرپرسی میں لوگ امام نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور آپ دیر سے آ گیا دیر سے آ گیا تو سرج میں آپ نے امام کو روکوں میں پا لیا رقو میں پال لیا تو آپ نے بھی خلا طویل احرام کی نیت کی نیت کرنے کے بعد پھر ایک اور بار اللہ ابر پڑھ کے دو دفعہ اللہ حوار ایک اکبر نیت کے اللہ اکبر اس طویل احرام پڑھتے اس اللہ اکبر پر آپ نے رقو نہیں جانا ایک اور اللہ اقبال پڑھیں گے طبی احرام کے بعد پھر آپ الحمد للہ پڑھے بغیر امام کے ساتھ ڈائریکٹ رکو میں چلے جائیں اور امام صاحب آپ کا اگر رقوع مل گیا تو سمجھ آپ کو رقط مل گیا حرکت مل گیا اور اگر امام کے ساتھ رخوع نہیں ملا آپ نے امام کو سمجھ اللہ پڑھتے ہوئے امام کے ساتھ آپ شامل ہو گئے جماعت میں ہاں جی کر کے تقبیر احرام پڑھ کے تکبیر پڑھ کے یا سرزے میں امام کے ساتھ شامل ہوگا پھر وہ رقط شمار نہیں ہوگا وہ ایک جو ہے آپ کو ملے گا لیکن وہ رقع شمار نہیں ہوگا تو کہتے بالا وجد المام آغر پال ماموم جو پچھلی مار پڑھنے والا رخو المام امام کے رخو کو میں امام پہلے رکاوت کے رخو میں ہے اور عالم صلی اللہ پڑھ کے ختم کے رخو میں گیا آپ جلد پہنچ گئی فوراً تقریباً نیات کر تھے کہ پڑھ لیں پھر ایک اور اللہ اکبار پڑھ کے رخو میں گئی اور امام کو رخوع کی حالت میں آپ نے پال لیا تو آپ کی حیثیت یہ کہنا کمن و ہو تو آپ ایسا ہوں گے جیسے آپ نے امام کو پالے پھر تمام رکت پوری رکعت میں تو یہ آپ کا ایک رکت شمار ہو جائے گا لیکن ولا وجادہ ہو اگر آپ امام کو پالے بعد رکو رکو کے بعد امام کا رکو ختم ہونے کے بعد رقو سے سر اٹھانے کے بعد کہ سزے میں سمے اللہ پڑھتے ہوئے آپ امام سج جماعت میں شامل ہو جائیں تو لم تو سب حاضر رکھا دو تو, تو یہ رکعت حساب نہیں ہوگا یعنی پھر یہ ایک رکعت شمانی اس کا آپ کو ثواب ملے گا جتنا سد جماعت میں سے مل گیا یعنی یہ ایک رکعت شمانی ہوگا کیونکہ آپ کو رقو نہیں ملی ہے تو رکو جو ہے جتنے رکو پالے اس نے رکعت پالے یہ فکی اطلاع ہے ہاں جی ایک فارمولہ ہے جتنے رکو پالے اس نے رکت پالے اگر رقو نہیں ملا اگرچہ المسر اس کو نہیں ملا لیکن رقو ملے ہاں جی تو پھر رکت جماعت کی وجہ سے جماعت میں اللہ تعالی نے خاص چھوڑ رکھا ہوا ہے اور رقت شمار ہو جاتے اور رقو میں نہ ملے پھر جو پھر رکعت شمار نہیں ہوگا پھر اس کو چھوڑ کر دوسری آپ کو جتنے رقط امامات کے ساتھ مل گیا وہ پورا ہوگا ایک رکت آپ کو الگ سے پھر پڑھنا پڑے گا آگے فرماتے ہیں آیا خواتین جو ہے جماعت پڑھا سکتے ہیں آیا ایک خوا... ایک خاتون مردوں کے لیے امامت کر سکتے ہیں ایک خاتون مردوں کے لیے تو امامت نہیں کر سکتی جائز نے لیکن خاتون دوسرے خواتین کے لیے امامت کر سکتی ہے جو امامت النسا یا السا یعنی جائز نے ایک خاتون کو امام بن کے نماز پڑھوانا السا سوائے عورتوں کے لیے ایک خاتون جو سے خواتین کے لیے امام بن سکتی ہے ان کو نماز پڑھا سکتے ہیں لیکن مردوں کے لیے نہیں پڑھا سکتے ولی امامت الخنساں اور ہجرے کی امامت بھی جائز نہیں ہے ہجرہ تو کسی کے لیے امامت نہیں کر سکتے نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے اس کی امامت دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے ایجوز امامت و غیر البالغ البتہ ایک نابالغ بچہ جو ان کا رشید اگر وہ رشید سن رسق پہنچ جائے نا ابھی وال نہیں بولے سن کو پہنچ جائے نفر نقصان ہر چیز سمجھتے ہیں اور نماز روزہ کا وہ پابند لڑکا ہے پڑھتے ہیں صالحین کا اولاد ہیں ہاں جی؟ <تصفح> اور تو پھر اس میں اور کوئی اس حادار امام نہ ملے تو اس کے اس کے پیچھے نماز پڑھ ہیں جیسے امامت و غیر البالغی نا بالا کے امامت میں ان کا نراشیدن اگر وہ سن نے اور و کو پہنچا ہوا ہے جیسے مثلا بارہ 13 سال ہو گیا چاہیں ابھی سے 15 سال نہیں وہ بارہ تیرہ سال ہو گیا ہوا لیکن جو ہے رشق ہے اس میں نہ نقصان ہر چیز سمجھتے ہیں نہیں وہاں اس کے تمیز آداب سب پتہ ہے تو پھر وہ پڑھا سکتے ہیں من اولاد سالین اور نیک لوگوں کے اولاد ہیں اولاد سادات ہیں لوگ ہنج محلہ کے خطیب اخون وغیرہ اور جسے اچھے سالے نمازی لوگوں کے اولاد ہیں تو پھر وہ امامت کرا سکتے ہیں کب ولاوج احق من اور اگر اس بچے سے زیادہ حقدار عالم دین اخن چیز جی آخن نہ ملے تو یہ بچہ لوگوں کا امامت کرا سکتے ہیں جائز ہے اب آگے فرماتے ہیں دو شخص کی امام جماعت میں جو ہے ہاں جی آپ ایک امام سرپرستی میں کچھ لوگ نماز پڑھا رہا تھے فرض کرو اثر کے ٹیم پہ یا ظہر کے ٹائم پہ تو آپ نے سمجھی کہ امام کی نماز بھی وہی میرے والے نماز جیسے ہو گئی یا امام کا ظہر ہوئے میرے بھی ظہر امام کا عصر میرے بھی اثر امام کو مارے میرے مارے امام کے اشاء میرے اشعہ آپ نے یہی سمجھ کے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئی بعد میں باتیں جان کے نماز کو ہیں امام کی نماز کچھ اور تھے امام کا سے تھا آپ کا زور تھا امام کے اچھا تھا آپ کے مالد تھے اس طرح ہو تو پھر آپ کی نماز کیا ہے متنے والا بھی اقتدا کر آپ کسی امام کے پیروی کریں اور اقتدا کریں مزر نے انصلاح دے اس کو مان کے ساتھ اس کی نماز کا اََّ ہو آپ کی نماز جیسے ہے الوجی واجب ہونے میں بھی و الواقعیت واقع کے لحاظ یعنی اس کی نماز بھی واجب آپ کی بھی واجب اس کا بھی ظہر مثلاً آپ کا بھی ظہر یہ سمجھ کے آپ نے نماز اس کے ساتھ جماعت شروع کر لی فیا سر و بادو بادو بادو بادو و بعد میں ظاہر و انََََََََََََََََََََ صلاد يہ امام كى نماز كا ان غیر صلاد آپ کی نماز کا غیر تھا یعنی اس کا عصر تھا آپ کا ظہر تھا مثلاً تو لا حاجت اللہ عادتيں تو آپ کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ جو ہے اپنی اس گمان سے پڑھ لے عمل بال اختیار ہے لیکن اختیاری میں حکم یہ فیم عنت خون سادتانی یہ کہ دونوں نمازیں موافقات نے موافق ہونا چاہیے پھر وقت وقت میں بھی ولوجو میں بھی امام کا واجب آپ کا واجب امام کا ظہر آپ کا ظہر امام کا عصر آپ کا عاصر ہونا چاہیے ہاں البتہ ظہور عاصر اور مغربی شاعر ان چار نمازوں میں ایک شرح سے وہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ رہے ہیں ہاں وہ سفر کرنا ہے اس نے ابھی ابھی اس نے زور کے بعد فوراً عصر پڑھنا ہے ععرف کے فوراً اس نے عیشہ پڑھنا ہے تو اس بندے کے لیے اماج یعنی ظہ عصر والے امام کے پیچھے زہور پڑھ سکتے ہیں عیشہ والی امام کے پیچھے معرف پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے پہنچا وقت پہ نہیں پہنچا تو وہ اپنے نماز کو امام کے ساتھ ملا کے امام اس میں پھر وجوب میں معروقات شردنی ہے وقت میں معرقات شردنی ہے تواب اختال ف مغ لازمی ہیں انتقن نرسلات دونوں کی نمازیں موافقۃ موافق فی الواقت کے لحاظ سے بھی بلوجوغ اور واجف ہونے کے لحاظ سے بھی دونوں کا زور زور آسر آسر مالف عالف عشا عشا ہو اور دونوں کا واجب ہو اللہ عمن جمع مگر وہ شاعر جو جمع کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بین نسلاتین دو نمازوں کو پہلے زور آسر کو آدمی اپنے پہلے پڑھ لے کہاں کا انسان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں ضروری کام ہے جیسے سکول خالص کے بچوں کو خالص سے سکول اسکول ہے ہاں یا جیسے خواتین کے لیے بائی اتوار بازار جمعہ بازار فلان بازار فستان بازار ہاں اس میں جانے ان کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں جمع کر کے پڑھ سکتے ایسے مردوں کے لیے سفار میں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں ہاں جی اس میں پھر افضلیت بھی اس کو ختم نہیں ہوتے تو ایسے لوگ جو دو نماز جمع پڑھ سکتے اس کے لیے فیاض اظفی اس کے لجائش ہے کہ وہ اپنی نماز کو پڑھیں لمۂ وہ وہ نماز گزار جو ظہر پڑھنا ہے القتداء و اقتدا کے بیمہ وسلم العصل عصر والے امام کے پیچھے وہ پڑھ سکتے ہیں الماری و معالی پڑھنے والے نماز گزار کو بیمہ یصل صلی اس اُس امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کل مشبوکیں کل جی، مضبوط کل مذبوق سے مراد اب اس کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کل مضبوط سے مراد یعنی مضبوط اس شاخ کو بولتے ہیں کہ آپ ابھی جماعت میں تازہ پہنچ گیا ٹھیک ہے جی آپ سے پہلے امام کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پالے اور ایک رکعت کا از ان کا ختم ہو گیا یعنی چند ایک رکعت ان کا یا ایک رکعت یا دو ان کا ختم ہو گیا اس طرح میں یہ جو بعد میں آنے والے شاخ کو مذبوق کہتے ہیں تو بعد میں والے لوگ جب مذبوک کہتے ہیں تو اس کو نماز کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ کہ آپ کی اپنی نماز جس طرح ہے اسی طرح پڑھیں یعنی اگر آپ جیسے مضبوط مسافر ہے اس نے جہاں نماز کو جمع کر کے پڑھنا ہے وہ دو رکعت دو دو رکعت جو جی پڑھ سکتے ہیں قاصر کر کے تو امام نے چار رکت پڑھنے تو آپ اپنے دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں ہاں اسی طرح تو کل مضبوط جی وہ یہ جی تو ایک جگہ جی کی جماعت میں بعد میں پانے والے کا حکم کیا ہے وہ اپنی نماز جیسا ہے ویسے پڑھیں گے یا مصبوح کی طرف فیوتم مسلاتا ہوں وہ پورا کریں گے آپ نماز کو کمائے یا جیسا ہے یعنی جیسے امام ایشہ پڑھنا ہے آپ معرف پڑھنا آپ نے امام کی عیشا سے پڑھ لیا تو اس کی فیوتم صاحلات و کمائے آپ نماز کو جیسا ہے ویسے پڑھیں گے مطلب یعنی آپ اپنی نماز مغرب کا تین رکت پڑھ کر آپ سلام پھیلیں گے امام چار رکت پڑھیں گے ایک اور رکت پڑھیں گے لیکن آپ نے چونکہ بھی معرف پڑھ کی نیت بندی ہے نے ابھی معروف نہیں پڑھی ہے لہٰذا آپ امام کے پیشے اپنی معریف پڑھ کے تین رکعت پہ سلام کریں گے یعنی اپنی نماز جیسے جیسے مراد دیے اور اگر آپ نماز قصے کریں امام بھی جماعت سے امام پورا پڑ رہے تو ہم نے اپنے دو رکعت پہ سلام پھیرنا چاہیے آپ اپنے دو رکعت پہ سلام پھیر کر پھر سکتے ہیں یہ مراد ہے خوب اب آگے جو ہے امام فرض پڑھ رہا ہو آپ سنت پڑھنا چاہیں آپ کسی آپ نے فرض پڑھ لیا ہو پہلے آپ نے سنت آپ کے کچھ سننا لگا باقی ہو وہ آپ اس فرض پڑھنے والے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں فرماتے وہ عجائز سے اقتدا المت نفل پڑھنے والے کو اقتدا کرنا بالکل مفت نظر فرض پڑھنے والے امام کے پیچھے آپ جو ہے اپنے نفل کو امام کے فرض کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی کہہ اس کا الٹا سرا جی امام نفل پھر رہا ہو آپ نے فرض تو یہ مکرو صورتیں نہیں اس طرح پھر جماعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہوا تو سب کم ہے اس میں فائدہ نہیں لیا تھا وہ جو تقدم و تاخر آگے جماعت کے آخر فرماتے ہیں معموم کو امام سے ہرگز آگے جانا جائز نہیں ہے آگے تو تھوڑا سے بھی جانا جائز نہیں نہ قراد میں نہ رخو سجود میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر چیز میں امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے لیکن آگے جانے کے لیے غلط تاخر اور نہ امام سے پیچھے رہنے کے لیے پیچھے بھی نہیں لگ سکتے انل امام امام سے بے رکن دو رکن میں دو رکن میں تھوڑا پیچھے رہنا تو ضروری ہے ہاں جی ایک رکن کے حساب سے پیچھے ہوا تو اب نماز بات نہیں ہوگا جماعت سے آپ نہیں نکلیں گے لیکن دو رکن میں آپ پیچھے ہو جائیں تو آپ جماعت سے نکال جائے گا اسی طرح میں غلط تاخر اور نہ پیچھے رہنا جائز امام سے بے رکن دو رکن میں دو رکن میں, میں پیچھے رہنا جائز نہیں ہے بس امام رکو میں چلیں گے آپ ابھی الحمد للہ پڑھ امام ابھی سر اٹھانے لگا تو آپ نے ابھی سر میں گیا اب رقو میں کیا, تو یہ ایک رکن ہو جائے گا لیکن امام رخو سر امام نے میں کیا ہاں جی اور امام سر اللہ پڑھ کے ابھی سر رقوع میں جانے والا اور سرے میں جانے والا اور ابھی آپ اب نے الحمد للہ ابھی آپ اب رقو میں نہیں کیا تو اس سر میں پھر دو رکن ہو جائے گا پھر آپ جماعت سے خارج ہو جائیں گے اتیاد فرمائے دو میں پیش و نجائز نے ہیں ولا یا جو جو ہو ہے اس طرح فرماتے معموم کے جائز نے امام کی پیروی کرنا بھول چوک میں یعنی فرض کریں امام نے جو ہے دو سجدہ واجب ہے امام تیسرے سجدے میں جا رہا اور آپ کو یقین ہے دو دو سجدہ امام نے کر لیا تو آپ پر یقین ہے تو پھر آپ امام کی مطابعت نہ کریں امام جائیں خام بعد میں خود سجدہ صاف کرے گا آپ پر سرزۂ صاف نہیں ہے ہاں آپ اشاضہ نہ کریں امام نے مثلا چوتھی رکعت کے لیے چوتھی رکعت پر لیا تھا امام بھول کر پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں اور آپ کو یاد تو بھائی چو پانچ چوتھی رکعت ہو چکے تو آپ کھڑا نہ ہو جائیں اور یہی ہے ولا اجاز نے امام کی پیروی کرنے پھر بول کے صورت میں امام کو ان گانوں مت یقیناً اگر آپ کو یقین بے سا امام کو بول چھک ہونے کا یہ بات ختم احمد عادت الفرض فرض کو آپ نے ذور کی نماز پڑھ لیا پھر ایک امام آیا اس نے زور کی نماز شروع کر دیا تو اب آپ کے لیے میں زور کو دوبارہ امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہوں تو فرماتے ہاں جائز ہے دوبارہ پڑھنا فرض نمازوں کو ان شاء اللہ اگر آپ نے اس فرض نماز کو پڑھ لیا منفرد اکیلا پڑھنے میں پڑھ لیا ہو تو پھر حینال جماعت نے پھر آپ کو ایک جماعت مل گیا ہاں جی تو پھر اس میں آپ جماعت کے ساتھ فرض کو دوبارہ پڑھیں اس نماز کو جو آپ نے پہلے پڑھ لیا انفرادی طور پر چونکہ وہ قرآ المق اللہ فارمولہ ہے جب بھی آپ تقرار کریں گے نماز کو کر سو ثواب بھی ڈبل ملے گا لیکن یہاں ایک شرح دے لکھا ہے ان کا نمینہ اہل البتہ وہ امام آپ کا ہماقدہ ہو ہمارے فارسی شرح میں بھی یہی معنیٰ کیا ہے لغت میں بھی جو ہے اہل بہن ہمقیدہ ہم دین کا معنیٰ کیا ہے لہٰذا جو ہے ہمارے عام علماء بھی اس کے قائل ہیں تو ہمارے اگر وہ امام آپ کا ہم ہے تو آپ اس ظہر دوبارہ اس کے پیچھے پڑھیں ہم نے پہلے انفرادی پڑھا ہو اور آپ کو ثواب ملے گا لیکن اشادی کہ ان کا امین اعلیٰ امام آپ کا ہم آقدہ ہم اصلا ہو ومن ادرک اللہ امام جو شاد امام کو اگر امام جو ہے آپ آخری امام کے آخری رکعت میں پہنچ گئے امام تشور میں بیٹھا ہوا ہے ہاں جی تو کیا میں حایت کر کے آرام سے تب میں حرام پڑیں پھر ایک بار علاؤ پر آرام سے امام سات میں بھیج ہیں پھر امام سلام پھریں میں سلام نہ پھروں آگے پھر کھڑا ہو کر بقیہ نماز کو پورا کریں کیا یہ جائز ہے فرماتے ہاں جائز امن عدر کر امام جو شاد امام کو پالے فی تشود امام کے تشود میں آخری من ثوابِ جماعتیں تو اس نے پالیا جماعت کے ثواب میں سے بے قادر مالا اتنی مقدار میں جندہ نے پالے میں نا جماعتی جماعت میں سے جماعت میں سے اس کو جتنا حصہ جماعت میں شامل ہوگا اتنا آپ کو جماعت میں سے ثواب ملے گا تو یہ جو ہے جماعت کے مختلف احکامات آپ لوگوں تک پہنچایا انشاءاللہ شاء اللہ ہم درسم کھل دیں گے اللہ آپ سب کو سلامت